حضور علیہ السلام اس وقت موجود تھے جلواگر انہوں نے سوچا کہ اصل حقیقت حضور سے معلوم کر لی جائے یہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اپنا قصہ بیان کیا کہ ہم نے دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی میں نے نماز لوٹائی انہوں نے نماز نہیں لوٹائی تو جنہوں نے نماز لوٹائی دونوں کو حضور نے کہا کہ تم نے غلط کیا یا تم نے غلط کیا جنہوں نے ودو ودو کر کے نماز لوٹائی فرما تم نے دوہرا ثواب کمایا اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی فرما تم نے سنت کو پا لیا اب دیکھیں عمل کے معاملے میں صاحبہ میں بھی اختلاف تھا لیکن اس اختلاف کو رحمت کہا گیا یعنی فساد والا یعنی مثلا حضور سفر میں تھے آپ نے عرفات میں دو نمازیں جمع کی زہر اثر ملا کر کے پڑھی جب مزدلفہ میں پہنچے تو مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھی بلکہ جب عشا کا وقت ہوا مغرب چھوڑ دی عشا کی نماز کے بعد پہلے مغرب پڑھی پھر عشا پڑھی اب اختلاف کی وجہ کیا ہوا امام شافی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور سفر میں تھے اس لیے آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا تو آج بھی شافعی حضرات کبھی سفر میں ہوں تو دونوں نمازوں کو جمع کرتے زور کے ساتھ اثر پڑھ لیتے اور عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لیتے مگر ہما میں اح... امام اعظم کا مذہب یہ کہ یہ واقعہ صرف حج کا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے پھر کسی سفر میں ایسا نہیں کیا یہ مخصوص ہے حج کے موقع پر لہذا حج کے علاوہ جمع صلاتیں نمازوں کو ملانا ہمارے مذہب میں ہرگز جائز میں اثر کے وقت اثر پڑی جائے اور زہر کے وقت میں زہر پڑی جائے تو کہیں نہ کہیں سے بنیاد تو اس کی ملی نہ تو دونوں کے استدلال میں یہ فرق ہے یہ مشتحدین جن کا یہ معاملہ اس کے علاوہ بھی امام اعظم کے دور میں امام اعظم کے شاگرد وہ بھی مشتحد جیسے امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب تھا ان کے والد کا نام عبرانی مگر امام ابو یوسف سے مشہور ہوئے وہ بھی مشتہد امام محمد جو امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد وہ بھی مشتہد امام شافی بھی مشتہد ہیں اور امام شافی امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد وہ بھی مشتہد لیکن یہ سب جو دور اول تھا اس کے بعد آج کوئی آدم یہ کہے کہ میں مشتہد ہوں کوئی نہیں مانی جائے گی بات اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جب دین کو قائم کرنا تھا تو ایسے رجال ایسے افراد اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیے لیکن اب ان کے بعد میں آج کوئی دعویٰ کرے کہ میں مشتہد ہوں اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا اب آئیے مشتہد فی مسائل یعنی کوئی نئے مسائل اگر پیدا ہوں تو اس میں اشتہاد کرنا اس کا دروازہ قیامت تک کھلا میں اس کی دو تین مثالیں دیتا ہوں کسی آدمی نے قتل کر دیا ظاہر اس پہ حد جاری ہو یا خون بہا دے گا وغیرہ وغیرہ ایسے مسائل اب ایک آدمی نے اپنے کار کے نیچے کسی کو رون دیا قتل تو یہ ہوا یا نہیں اب کیا امام بخاری کی بخاری سے ادیب شریف ثابت کریں گے کہ مرکزی گاڑی تھی اور اس کے نیچے کوئی دبایا تب بھی یہ قتل ہے اب یہ نئے مسائل ہیں لہٰذا حکم یہی ہوگا کہ اس نے جان کر کے قتل کیا اب قرائیں اور گواہی اس بات کی ہوگی حادثہ اتفاقی تھا یا جان کر کے مارا اس کے اعتبار سے ایف آئی آر کٹے گی یہ سارے جدید مسائل ہے ہی ہی. مثال کے طور پر اس زمانے میں کوئی تیلی گاڑ کر دھوپ میں نمازوں کے اوقات اب آج گھڑیاں لگی ہوئی ہیں تو اب کیا ہے کیا کہیں گے یہ بدت ہوگی کہ سب گھڑی لگی ہوئی اس زمانے میں ایسی شاندار مسجدیں نہیں ہوتی آپ کتاب الجمہ پڑھی بخاری اور تمام کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز ہو رہی اور پانی ٹپکنے لگ گیا یہاں تک کہ بھیگ گئی مسجد تو اب لوگوں نے اپنے طور پر جب اپنے مکان شاندار بن رہے ہیں تو اللہ کے گھر کو بھی شاندار بنایا جائے اس کے بعد میں اچھی مسجدیں بننے لگ گئیں تو یہ مسائل جو اب کے ہیں اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ مشتد ہیں یہ صرف نئے مسائل کے حج تک جو ہے حد تک اس کا اشتہاد ہوگا کہ علما ارباب ہیں وہ بیٹھ کر کے اور اس کو حل کریں بلکہ چارویں صدی میں ایک امام صاحب تھے انہوں نے اشتہاد کا دعوی کیا تو اس زمانے کے بڑے بڑے علما نے ان کے اشتہاد کو فراموش کر دیا اب نہ امام بو حنیفہ جیسا کسی کے پاس ذہن ہے اور نہ جناب کسی کے پاس ویسا فہم ہے کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہ میں مستحد ہوں یہ نہیں ہوگا سرے سے مراد بعض علما نے پہلا حصہ لیا اور بعض علما نے آخری حصہ لیا سرے ٹھیک ہے نا آخری پر تقریباً متحد ہے کہ جو سدی گزر گئی اس کا آخری حصہ جس نے پایا گزشتہ صدی بھی اور دوسری صدی کا پہلا حصہ تو ایسے امت میں اللہ تبارک کا تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے مجدد کا مطلب وہ اس کی تجدید کرتا ہے جو علم مفقود ہو گئے جو چیزیں مفقود ہو گئیں یا امت میں جس پر عمل نہیں ہو رہا وہ اس کا اہیا اور اس کو زندہ کرتا ہے تو اس کو مجدد کہتے ہیں اور مجدد بھی من جانب اللہ ہے اور ایسا نہیں ہم یہاں بیٹھ کر کے دو چار دس نمازی کسی کو مجدد بنا دیں بلکہ پوری دنیا کے علما جس کا لوہا مان لیں یہ مجدد ہے تو ایسے شخص کو مجدد کہا جائے گا جو اپنے زمانے میں دین کا احیاء کرے گا دین کو زندہ کرے گا اور وہ چیزیں جس پر عمل نہیں ہو رہا اس کا احیاء کرے گا اس کو مجدد کہا جاتا ہے اسی طریقے سے پہلی صدی میں حضور علیہ السلام جلوہ کر صحابہ کرام پھر اس کے بعد تابعین علماء مشتعد یہ سب تو پہلے صدی کا مجدد ہمارے جمہور علماء حضرت عمر بن عبد العزیز کو قرار گئے جو حضرت عمر فاروق کی پوتی کے صاحبزاد تھے اور اس وقت میں عدل اور انصاف دیانہ شرافہ سب سر پیٹ کر بیٹھ گئی اس زمان میں انہوں نے دین کاہیا کیا تو سب سے پہلی صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہیں پھر اس کے بعد پورے سلسلے کو آپ دیکھتے چلے آئیے ہر صدی کا مجدد اس کی تاریخ ہماری ویب سائٹ اہلِ سنت ڈاٹ نیٹ پر پوری چودہ صدی میں جو جو مجدد آئے کون کہاں پیدا ہوا کتنی عمر ہوئی اس کا نام کیا تھا وغیرہ یہ ساری ڈیٹیل ہم نے ایک سوال کے جواب میں اپنی سائٹ پر ڈالی ہوئی یہ جب آپ سرچ کریں تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ مجدد کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا ہے فضیلت کیا ہے اور اب تک جو مجدد گزرے ان کے نام کیا ہے یہ پوری ہم نے بڑی تحقیق سے اپنی سائٹ پر ڈال دی باقی مطالعہ آپ وہاں فرمائیے اور کوئی صاحب لمبا ہو گیا سوال جواب جی